شیخ ابو مصعب صورف اللہ اصرہ کی کتاب دعوت المقامت عالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے ساتویں نقطے میں جاری ہے ساتویں نقطے میں استاد محترم نے خلافت کے سقوط کے اسباب اور ان اسباب کے نتیجے میں کیا کچھ امت کو دیکھنا پڑا اس کی منظر کشی فرمائی ہے سب سے پہلے استاد محترم نے سیاسی منظر نامہ دوسرے نمبر پر اقتصادی صورتحال اور آج اسلامی معاشرے کی تصویر استاذ محترم نے یہاں پیش کی ہے فرماتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی اعتبار سے حالات کے بگڑنے کے نتیجے میں مسلمانوں کے ممالک ٹکڑوں ٹکڑوں میں بڑھ گئے ایک خلافت نہیں رہی اگر تھی بھی تو برائے نام تھی سیاسی اور معاشی مشکلات کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہو گیا ایک طبقہ اشرافیہ تھا مالداروں کا اور اثر رسوخ والوں کا طبقہ جو کہ زور زبردستی اقتدار کے رستہ کشی کے نتیجے میں تخت نشین ہونے والے عمرہ اور بادشاہوں کے ارد گرد جمع ہو جائے کرتے تھے ان کے ظلم کو ان کے سامنے زمین و آسمان کے خلابے ملا کر تعریفوں کے پل باندھ کر پیش کیا کرتے تھے کہ حضور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اچھی حکومت چلا رہے ہیں ان حضرات کی روش دینی اعتبار سے بھی اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی گھٹیا تھی یہ تو طبقہ اشرافیہ تھا دوسرا طبقہ تھا غریبوں کا جو کہ فقر و فاقے اور محرومیت کی چکی میں پس رہے تھے اور انہیں محتاجی کی ذلت نے ایک ایسی دلدل میں دھسا دیا تھا جسے دین کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا غیر شرعی کاموں اور منکرات میں مشغول ہو کر وہ بیچارے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا کرتے تھے ان دونوں طبقوں میں اثر رسوخ والے طبقے میں اور غریبوں کے طبقے میں ظاہر سی بات ہے دونوں میں کمینے قسم کے لوگ موجود تھے ان لوگوں میں شراب نوشی نشہ اور اس کے متعلقات یعنی بدکاری بد کا ایک طوفان امڑایا تھا مالدار طبقے میں یہ گندگیاں ایش و عشرت اور مستی کے پردے میں تھی اور غریبوں کے طبقے میں یہ گندگی فقر و فاقے کے پردے میں تھی اور دونوں طبقے پہلا طبقہ مالداری کی وجہ سے اور دوسرا طبقہ فقر و فاقہ اور غربت کی وجہ سے گندگیوں میں پسا ہوا تھا منقرات کے دلدل میں دھنسا ہوا تھا میرے بھائیوں ان دونوں طبقوں کے درمیان ایک اور طبقہ تھا جس میں علماء فکہ محدثین مفسرین اور نیک لوگوں کی کثرت تھی یہ زاہد قسم کے لوگ تھے متقی پرہیزگار قسم کے لوگ تھے لیکن جیسے کہ امویوں کے دور میں یا باسیوں کے پہلے دور میں علمائے کرام کی صلاحہ کی ایک شان و شوکت تھی ایک عزت و وقعت تھی بادشاہ اور عمرہ ان سے ڈرا کرتے تھے اب یہ بات نہیں رہی تھی نہ ہی کوئی ان کی باتیں سنتا تھا نہ ہی ان کی نصیحتوں پر کوئی کان درتا تھا اور نہ ہی ان بچاروں کے پاس ایسی طاقت یا قوت تھی جس کے ذریعے وہ منقرات اور فحاشی کی روک تھام کر سکتے لوگ کھلم کھلا شراب نوشی میں مبتلا تھے شراب خانوں میں لوگ شیر گاہوں یعنی پارکو وغیرہ میں شراب نوشی اور منقرات میں مبتلا رہتے تھے اور ہر قسم کی گندگیاں معاشرے میں پھیلتی جا رہی تھی عباسیوں کے دوسرے دور کی یہ خصوصیات ہیں دوسرے دور کے اس تباہی کے ذمہ دار پہلے دور کے وہ عمرا ہیں جنہوں نے منقرات اور عیش و عشرت کو اسلامی معاشرے میں راستہ دیا تھا تو امرا علیہ و السلام کا ارشاد ہے کل امتی المجاہرین میری ساری امت معافی کے قابل ہے معاف کر دی جائے گی مگر کل کھلا بغاوت کرنے والے اللہ کے یہ باغی مسلمان ہر قسم کے منقرات اور گندگیوں میں ملوث ہو چکے تھے ان کے حالات کا اگر آپ اندازہ کرنا چاہتے ہیں تو ابو نواز متحد بن ایاس مسلم بن ولید وغیرہ جو اس زمانے کے شاعر ہیں جن کے کلام میں غلط باتیں گندے قصے وغیرہ وغیرہ کی بہت زیادہ کثرت ہے عربی ادب کی کتابیں جن میں الاغانی العقد الفرید نجومراون الاخبار وغیرہ ادیبی کتابیں ہیں ان کتابوں کے مطالعے سے اور تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے جیسے کہ تاریخ قبری امام ابن الاسیر کی تاریخ کی کتاب ہے امام مسعودی کی مروج الحب تاریخ بغداد تاریخ ابن کثیر ان تمام کتابوں کا اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک تصویر ابھر کرتی ہے کہ کس طرح مسلمان عروج سے زوال کی طرف آئے اور کس کس طریقے سے مسلمان عزت سے ذلت کی طرف پسلتے رہے اگرچہ ان تاریخ کی کتابوں میں بہت زیادہ ہیرا تھیری بھی ہوئی ہے بہت سارے اسلام اور مسلمان دشمن قسم کے حاشیہ لکھنے والوں نے اضافے کرنے والوں نے غلط غلط قسم کے واقعات بھی جن کی کوئی صنعت اور کوئی بنیاد نہیں ان کتابوں میں ڈال دیے ہیں لیکن جہاں آگ ہوتی ہے وہاں دھواں تو ہوتا ہی ہے الحاصل اس وقت کی حکومتیں آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات کے نفاذ اور تطبیق میں سستی کا مظاہرہ کرنے لگی حکمران طبقہ اور ان کے ارب گرد اکٹھے ہونے والے ٹولے اسلامی تعلیمات اور اسلامی شریعت کے نفاذ میں سستی کا مظاہرہ کرنے لگے وَكَانَ أَوْلُ مَن حَسَرَ مِن الْإسْلَامِ الْعَدْلُ میرے بھائیوں میری بہنوں اسلامی شریعت میں جس مسئلے میں سب سے پہلے سستی کا مظاہرہ شروع ہوا وہ انصاف تھا جیسے تحریک انصاف سے انصاف گم ہو چکا ہے اسی طرح اسلامی معاشرے سے حکمران طبقے سے عدالت اور انصاف گم ہو چکا تھا آپس میں لڑنے بڑھنے کی وجہ سے اقتدار کی رساکی کی وجہ سے ان میں ظلم اور استبداد یعنی ڈکٹیٹر شپ کا مزاج بن چکا تھا صاحب اقتدار چاہے وہ خلیفہ ہو بادشاہ ہو سلطان ہو یا امیر ہو قسم قسم کے ظلم کو لوگوں پر آزماتا تھا ظاہر سی بات ہے مستثنا تو اچھے لوگ ان میں یقیناً موجود تھے لیکن اکثر لوگوں کا یہی حال تھا حکمرانوں کا اکثریتی طبقہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا تھا خلیفہ ہو بادشاہ ہو سلطان ہو یا امیر ہو قسمہ قسم کے ظلم و تشدد کے طریقوں کو وہ آزمایا کرتے تھے لوگوں کو گمان کی بنیاد پر غائب کر دیا کرتے تھے جیسے کہ آج کل کی حکومتوں کا وتیرہ ہے ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں جن کی کوئی خبر نہیں لوگوں کو شبہ کی بنیاد پر قتل کر دینا ان کی جائیداد کو ضبط کر لینا ورنہ مواقب علی معاشہ پوچھنے والا کوئی نہیں جیسے کہ آج کل کے تابوت حکمرانوں اور ان کی حکومتوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں آج کل کی حکومتوں کے ماتحت عدالتوں اچھے معنوں میں رضالتوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں میرے بھائیو اس خطرناک ماحول میں خوف اپنا تسلط جما چکا تھا خوف کے ساتھ ساتھ منافقت کا دور دورہ تھا وکلاهما من العوامل التي عطلت العقل عن النمو فجف عطاؤه وتراخت عزائمه دہشت اور نفاق یہ دو ایسے اسباب و عوامل ہیں جو کہ عقل کو برودتری سے نشو نما سے روک دیتے ہیں چنانچہ علمی خدمات سست پڑ گئیں اچھے لوگوں کے عزائم دھیلے پڑ گئے وَأَصْبَحَ الْخَائِفُ فِي مَا ذِلٍ عَنِ الْحَيَاةِ الْعَامَّةِ خوفا من مِن واشن او اَوْ تَعَرُضِهِ لِمَا يَخْشَاهِ دہشت زدہ لوگ چغل خوروں کی چغلی سے درتے تھے عام زندگی اور اجتماعیت سے دور باغا کرتے تھے حکومتوں کی طرف سے حکومتوں کے ظلم سے ڈر کر لوگ میل جول سے پرہیز کیا کرتے تھے وسلح کا مسلح کا ذہ دی اور یہ نیک صالح لوگ سلامتی اسی میں دیکھا کرتے تھے کہ تصوف کا راستہ اختیار کیا جائے اور معاشرے سے کٹ کر رہ جائے معاشرے سے سالح لوگ کٹنے لگے نیک لوگ اسلامی سوسائٹی سے دور ہونے لگے و ضعاف النفوس اور جو کمزور قسم کے لوگ تھے ایمانی اعتبار سے کمزور اخلاقی اعتبار سے کمزور آزم و ہمت کے اعتبار سے کمزور ایسے لوگوں میں منافقت اپنا تسلط جما چکی تھی اس قسم کے منافق قسم کے لوگ بادشاہوں کی ہر قسم کی کاروائیوں کو خوبصورت کر کے دکھایا کرتے تھے لوگوں کے سامنے مزین کر کے دکھایا کرتے تھے فیضی دونوں ظلم کو روکنے کی بجائے وہ ظالموں کی تعریف کر کے ان ظالموں کو اور بھی ہوا دیتے تھے اور ان منافقین کو چند دنیا کے ٹکڑے مل جایا کرتے تھے فَهُمْ فِي مَا يَفْعَلُونَهُ أَعْوَانَهُ فِي الظُّلْمِ یہ منافقین اپنے ان شرمندہ کرتوتوں کی وجہ سے ان ظالموں کے معاون بنے ہوئے تھے اس ظلم و ستم کے ماحول میں جینے والے بعض معاصر غلماء مفکرین اور محدسین کا تجزیہ انشاء اللہ اگلے سبق میں ہم پیش کریں گے اللہ جلہ جلال صحیح معنوں میں اسلامی خلافت کتاب و سنت کی روشنی میں آتا فرمائے اور اللہ جل جلالہ اپنی حاکمیت کے نفاذ کے سلسلے میں ہماری جان اور ہمارا خون قبول فرمائے وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته